بسم اللہ الرحمن, الرحمن الرحیم پچھلا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا تھا جو ہم نے پرسوں پڑھا تھا سبق سمجھ میں آگیا تھا بعد ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ شاید کوئی آبا. نہ وہ سن لیا کریں ریکارڈنگ صحیح نہیں ہو سکتی تھی میں نے ریکارڈنگ کی بھی نہیں ہوئی نا اچھا وہ ریکارڈنگ اچھا اس میں تو ایشو ہے پھر لاسٹ ایئر کے اندر بھی وائس بریک تھی لاسٹ ایئر کے اندر بھی وائس بریک ہے کیا لاسٹ ایئر ریکارڈنگ ہوئی ہیں لاسٹ ایئر والی میں نہیں ہوگی اس سال نہیں کر رہا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنا کام شروع کریں ہم نے سب سے پہلے ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے علم صرف کی تاریخ پڑی اس کے بعد اس کا فائدہ پڑا علم و صرف کیا ہے بھائی اس میں سیگھوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور مختلف سیگے بنانے کا طریقہ آتا ہے آدمی کو سیگے بنانے کا طریقہ آتا ہے ٹھیک ہے سیگے مختلف بنائے جاتے ہیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ورڈز ہیں الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں پھر ہم نے پڑھا تھا جی ذمہ کسے کہتے ہیں پیش کو کہتے ہیں فتح کس زبر کو کہتے ہیں کسرہ زیر کو کہتے ہیں حرکت یہ زبر زیر اور پیش جو ہوتی ہے نا ان کو حرکت کہا جاتا ہے اور سکون یا جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں تشدید ایک حرف کو دو دفعہ پڑھنا شد جو ہوتی ہے جو ایک حرف کو دو دفعہ پڑھنا یہ تشدید کہلاتا ہے جس پر ذمہ آتا ہے جس حرف پر ذمہ ہے ٹھیک ہے نا جس الفابیٹ کے اوپر زمہ آتا ہے اس ہوٹا کہا جائے گا مضموم جس حرف پر فتح آتا ہے اس ہوٹا کہیں گے مفتو جس حرف کے اوپر کسرہ آتا ہے اس کو کہتے ہیں مقصور جس حرف کے اوپر سکون آتا ہے جزم آتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں یا مجزوم کہتے ہیں ٹھیک ہے جس حرف پر تشدید آتی ہے اس کو کہتے مشدد پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حروف علت واولس وہ عربی کے اندر تین شمار ہوتے ہیں واؤ الف اور یا اور ان کا مجموعہ وائے ہوتا ہے وائے اور آسانی کے لیے میں نے آپ کو ایک وہ چیز بتا دی تھی کہ وائے کا کیا کہ عربوں کو جس وقت بیماری لاحق ہو بیماری ہو تو وہ کہتے ہیں وائے وائے وائے تو واؤ الف اور یا حروف علت ہوتے ہیں اور ان کا پڑھنا عربوں کے لیے مشکل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی جس جس ورلڈ کے اندر یہ آ جائیں گے جس حرف کے اندر یہ آ جائیں گے اس کو چینج کر لو ان کو واؤ الف اور یا یاقو آپ چینج کرو جس کے اندر یہ آ جائیں ان کو چینج کرو واؤ الف اور یا کو آپ چینج کر دو تاکہ جو ہے اس سے کیا ہوگا جو جب یہ ہی آتے ہیں تو عربوں کو مشکل پیش آتی ہے تو یہ واؤ کو اور یا کو اکثریت یہ ہوتا ہے کہ واؤ اور یا کو کوالف سے بدل دیا جاتا ہے سب سے مشکل جو پڑھنا ہوتا ہے وہ واؤ کو ہوتا ہے اس کے بعد یا ہوتا ہے اور اس کے بعد الف ہوتا ہے اسی لیے واو اور یا چینج ہوتے ہیں تو وہ واؤ اور یا چینج ہیں تو وہ الف کی طرف چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور سیگا لفظ کو کہتے ہیں اسم نام کو کہتے ہیں اور فیل کام کو کہتے ہیں پھر بتایا تھا زمانہ کیا ہوتا ہے زمانہ وقت کا نام ہوتا ہے زمانہ ٹائم ٹھیک ہے اور ہوتے ہیں یہ جن ہے ماضی گزرا ہوا حال موجودہ اور مستقبل آنے والا ہوتا ہے آج ہم آگے پڑھیں گے کہ بھائی فیل فیل جو کام کرنا ہوتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس عمومی طور پر جو انگلش uh, میں ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں جی پاس پاس ٹینس پریزنٹ اور فیوچر پاسٹ ٹھیک ہے اور پریزنٹ اور فیوچر یہ ہمارے پاس آتے ہیں عمومی طور پر تین اردو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جی ماضی حال اور مستقبل لیکن عربی کے اندر آپ تھوڑا سا چینج دیکھیں گے عربی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس دو آتے ہیں فیل اپ کے دو قسم پر آئیں گے وہ کیسے آتے ہیں ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے یعنی جس کو ماضی فیلے ماضی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو کہا جاتا ہے فیلے مزارے لیکن مضحرے کیا کرتا ہے وہ اپنے اندر دونوں کو سمیٹ لیتا ہے اس کو حال کو بھی اور استقبال کو بھی مضحرے کیا کرتا ہے حال اور استقبال کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اپنے اندر ہے کا استعمال ایک ورڈ استعمال ہوگا اسی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں حال کا بھی اور اسی سے اپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مستقبل کا بھی تو اس کے لیے کہتے ہیں فعل المضارع تو فعل ماضی کیا کہتے ہیں اس فیل کو کہتے ہیں فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے گزرا ہوا زمانہ بتائے جس زیادہ اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں اس کو کہتے ہیں زارابا یہ ماضی کی بات بتائی نا تو یہ تو بات تھی کہ جی اس کا معنی بھی آ گیا اور ساتھ ہی یہ پتہ چل گیا کہ جی ماضی ہوتا کیا ہے ماضی پھیلے ماضی فیل ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کسی کام کا بتایا جائے گا اس فیل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے تو زار با اس ایک مرنے مارا گزرے ہوئے زمانے میں اب ایک آپ کو پہچان بتا رہے ہیں ماضی کی پہچان کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا کہ ماضی ہے کیا ماضی کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ کہتے یہ ہی کہ ماضی کے آخری جو الفابیٹ ہوگا ماضی کے اندر جو آخری الفابیٹ ہوگا جو آخری حرف ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا مفتو ہوگا ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوگا یہ آپ کو وہ اس کی کو بتا رہے ہیں okay. تو یہ آگے پھیلے ماضی ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اب آپ دیکھ لیں زارا با زارا با, با کے اندر آپ نے دیکھا با باغ کے کی اوپر کیا آیا ہوا ہے یعنی <تصفح> فتح آیا ہوا ہے جب فتح آیا ہوا ہے تو باغ کیا ہوا مفتو ہوا تو ماضی کا آخر ہمیشہ مفتو ہوتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کسی جگہ کے اوپر فتح آ جائے تو یہ لازم نہیں ہے ماضی کا آخر تو ہمیشہ مفتو ہوگا لیکن ہر مفتو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماضی ہی ہو ہر مفتو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماضی ہی ہو ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوگا ماضی کا آخر ہمیشہ مختو ہوتا ہے زارہ با تو با کے اوپر یہ آ گیا فیل مظاہرے فیل اس فیل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے میں نے کہا تھا نا مظاہرے دو زمانوں کو اپنے اندر سمیٹتا ہے موجودہ کو بھی اور مستقبل کو بھی تو فیل مظاہرے اس فیل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے جیسے یز ریبو جیسے یژ ریبو. ریبو کیا کرتا ہے ترجمہ دیکھیں ذرا مارتا ہے یا مارے گا اس میں دونوں مانا پائے جا سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کیا مانا لینا چاہ رہے ہیں لیکن عربی کے اندر آپ ایک ہی لفظ استعمال کریں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں مارتا ہے میں کہتا ہوں یز ریبو میں کہنا چاہ رہا ہوں مارے گا تو میں کیا کروں گا یز ریبو استعمال کروں گا دونوں کے لیے یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سینٹنس میں جس طرح استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس معنی میں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے یزریبو کیا ہوگا مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ موجودہ یا آئندہ میں تو میں یزریبو کو یوں ترجمہ کر سکتا ہوں مارتا ہے وہ ایک مرد مارتا ہے وہ ایک مرد زمانہ موجودہ میں دوسرا ترجمہ یزریبو مارے گا وہ ایک مرت آئندہ زمانے میں زمانے آئندہ زمانے میں ٹھیک ہے نا تو وہ کیا ہوگئے گا یزریبو کو دونوں ترجمے آپ کی جا سکتے ہیں یزریبو کے دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں مارتا ہے یا مارے گا ٹھیک ہے جی تو اس میں دونوں چیزیں آتی تھیں یہ تو تھا ماضی اور مظاہرے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم چیزوں کو وہ بھی کرتے ہیں جی کسی چیز کا ہم ہم جو استعمال کرتے ہیں تو ہم کسی کو حکم دیتے ہیں کسی حکم دیتے ہیں کام کرنے کے لیے کسی کو ہم حکم دیتے ہیں کام نہ کرنے کا انگلش کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں امپیریٹیو سینٹینسز انگلش کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں امپیریٹیو اور امپیریٹیو میں کیا ہوتا ہے وہ اس میں استعمال ہو سکتا ہے کام کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے اور کام نہ کرنے کا بھی کہا جا سکتا ہے, ہیں. تو ایسے ہی آپ کے پاس عربی کے اندر بھی آتا ہے تو عربی میں اگر کام کرنے کا کہا جاتا ہے تو اس کے لیے امر کامال کہتے ہیں امر امر اسے کہتے ہیں حکم کو امر کہا جاتا ہے حکم کو تو امر کیا اس کی وہ کیا ہے وہ آ گیا جی اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے از ریب تو مار. اچھا پیچھے بات رہے گی یزریبو کے اندر کیا آ ماضی کا آخر ماضی کا آخر مضموم ہوتا ہے ماضی کے آخر میں کیا آئے گا ضمہ آئے گا ماضی کے آخر میں کیا آئے گا ذما یزریبو پہ دیکھیں با با جو آخری الفابیٹ ہے آخری حرف ہے اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے زمہ آیا ہوئے تو یز یزریبو تو مظاہرے کا آخر کیا ہوگا مضمون مظاہرے کا آخر مضموم ہوتا ہے ہو جائے گی بات تو امر اس کھیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے جیسے از ریب تو مار از ریب تو مار یعنی کرو یہ کام کرو از ریب اچھا امپیرٹو کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس میں کسی کام کا کرنے کا بھی کہا تھا کسی کام کے نہ کرنے کا بھی کہا عربی کے اندر اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں اگر نہ کرنے کا کہا جائے نہ کرنے کا کہا جائے اس کے لیے کہتے ہیں نہیں کیا ہوتا ہے نہیں نہیں اس فیل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے امر جس میں کام کا حکم دیا جائے نہیں جس میں کام نہ کرنے کا حکم دیا جائے بادشاہوں کہہ لیں کام نہ کرنے کا حکم دیا جس کام سے روکا جائے نہیں جیسے لا تذرب تو مت مار لا تذرب آسان ہے بات آگے چلتے ہیں ایک چیز ہوتی پازیٹو یاد رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے پازیٹیو ٹھیک ہے پازیٹیو سینٹنسز اور ہوتے ہیں इंग्लिश के अंदर आपने पड़ी होगी ग्रामर के अंदर ठीक है जिसमें हम कहते हैं works, वो काम करता, ये क्या है, है? एक होता है जिसमें हम है? जिस कहते हैं ही डज नॉट वर्क ही ड नॉट वर्क वो काम नहीं करता ही डज नॉट वर्क ठीक है तो वो क्या होते हैं एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस एक होता है नेगेटिव सेंटेंस تو آپ نوٹ ڈو دس یا ڈونٹ ڈو دس ورک تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا تو ابھی آپ نے ایک فرق سمجھنا ہے ایک ہوتی ہے مثبت مثبت اس بات مثبت یا اس بات کہہ لیں امر امر اور اس بات میں فرق ہے امر اور اس بات میں فرق ہے وہی فرق جو ازرٹیو سینٹینس کے اندر پازیٹیو سینٹینسز اور امپیریٹیو میں فرق تھا وہی اس بات یا مثبت ایک ہی دونوں طرح کیسے ہیں اس بات یا مثبت اور امر میں فرق ہے امر میں کام کا حکم دیا جاتا ہے کہ کام کرو اس بات میں کیا ہوتا ہے فیل کے ہونے کو کہتے ہیں بھی فیل ہو رہا ہے جیسے زارا با اس نے مارا دیکھیں اس میں کیا ہے کسی کام کا ہونا بتایا گیا مارا. تو اس میں پازیٹیوٹی پائی گئی ہے پازیٹیوٹی کام کا ہونا بتایا گیا اس نے مارا بھائی کام ہوا ہے یہ نہیں کہا جا رہا مارو یہ کہا بتایا جا رہا ہے کہ کام ہوا ہے تو اس بات یا مثبت میں کیا ہوتا ہے کام کا ہونا بتایا جاتا ہے جیسے ذرا با اس نے مارا یسریبو وہ مارتا ہے نفی اور منفی نفی یا منفی نفی اور چیز ہے نہیں اور چیز ہے ٹھیک ہے نا نفی ہو جائے گی نیگیٹو سینٹینس نیگیٹو اور نہیں وہ تو امپیرٹو میں آ جائے گا تو نفی یا منفی فیل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں جیسے کہ ماں زاربا اس نے نہیں مارا ماں زاربا اس نے نہیں مارا جیسے لا اچھا جی لا لا یزری ٹھیک ہے نا لا یزریبو وہ نہیں مارتا ہے لا یزریبو وہ نہیں مارتا ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ تو نہ مار یا وہ نہ مارے بلکہ کیا ہے وہ نہیں مارتا ہے کام کا نہ ہونا بتایا گیا ہے کام کا نہ ہونا سمجھ رہے ہیں فرق کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں کچھ ہو جائے گی بات آسان باتیں ہیں یہ آگے چلتے ہیں فائل فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل جو کرنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا فائل جو کام کرنے والا ہوتا ہے جیسے انگلش میں ہم سبجیکٹ کے لیے ہم کہتے سبجیکٹ کیا ٹھیک ہے? ہے نا سبجیکٹ تو فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں کام کرنے والا جو کام کرتا ہے اس کو فائل کہتے ہیں فائل کام کرنے والا مفول جس پر کام کیا جاتا ہے جس پر کام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مفول جس پر کام کیا جائے انگلش میں ہم آبجیکٹ استعمال کرتے ہیں آبجیکٹ جس پر کام کیا جائے جیسے اب مثال دیکھیں ذرا بید امرن ذرا بید مارا زید نے امر کو مارا زید نے امر کو تو آپ دیکھیں زید مارنے والا ہے بیچارے پٹائی کس کی ہو رہی ہے امر کی پٹائی ہو رہی ہے پٹائی کس کی ہو رہی ہے امر کی ہو رہی ہے تو زارا با مارا زید نے امر کو تو زار تو کیا ہو گیا فیل ہو گیا اور زئید کیا ہے فائل ہے مارنے والا کون ہے سبجیکٹ کون ہے زیدن اور پٹائی کس کی لگی ہے امرن تو وہ مفول ہے تو فائل کام کرنے والا جس پر کام کیا جاتا ہے اس کہتے ہیں مفول جس کی پٹائی لگائی گئی ہے تو وہ کیا بن گیا مفول ہو گیا ذرا بس امرن تو مارا زید نے امر کو میں نے پچھلے سال میں بتاتا رہا ہوں جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بات یاد رکھیے گا سرف ناف کے اندر جو ہے نا زید اور امر زید اور امر کا معاملہ بڑا چلتا ہے اور پٹائی کا معاملہ بہت چلتا ہے زارابا زئید ان ہم مثالیں بھی دیتے ہیں تو وہی زارابا زارابا کی ٹھیک ہے تو اور سرف میں تو بہت زیادہ آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرف کے اندر پٹائی کا بہت معاملہ ہے ٹھیک ہے نا پٹائی کا بہت معاملہ ہے اس لیے باز ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ سرف بغیر پٹائی کی آتی نہیں ہے صرف بغیر پٹائی کی آتی نہیں ہے اس میں رگڑا لگتا ہے تو تب انسان کو صرف آتی ہے hmm. امر کو تو ہوا یہی کہ جی کسی طالب علم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے اور حضر, حضر شیخ شیخی الحمۃ اللہ نے لکھا بھی چشت اندر ایک بزرگ تھے وہ پڑھنے کے لیے گئے, گئے, گئے کسی جگہ کے اوپر تو جب پڑھنے کے لیے گئے تو انہوں نے مثال آئی جی زارا با زئی دن امران با زید نے امر کو مارا تم نے کہا واقعی مارا ہے واقعی مارا ہے زید نے امر کو مارا اگر مارا ہے تو ظلم ہے اگر مارا ہے تو ظلم ہے. تو میں ظلم والا علم حاصل نہیں کر سکتا جس میں ظلم ہو اگر واقعی مارا ہے تو میں اس کو میں یہ حاصل نہیں کر سکتا ذرا باز اور اگر نہیں مارا نا تو جھوٹ ہے. اگر نہیں مارا تو جھوٹ ہے تو میں جھوٹ والا علم حاصل نہیں کر سکتا پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے انہوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا لیکن کا کام لینا تھا پھر کے اندر وہ آگے کافی بڑے اور اس طریقے سے بچپن سے بڑا ان کے اندر زیادہ حال کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے اس طرح کی ان کی وہ ہوگئی دونوں آمرن ٹھیک ہے جی تو اور اس لیے یہ جو ہے ایک گوشت ٹھیک ہے اور ایک بادشاہ کی مثال یہ آپ کو بتا چلو ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا داوت ٹھیک ہے جی بادشاہ کا نام تھا اب کیا ہوا کہ جی بادشاہ نے جی با ہزار امران کی بھائی اس نے جی علماء کو بلایا علماء کو بلایا اور کہا کہ جی یہ کیوں آخر تم وہ کہتے ہو کہ جی یہ اس نے زید نے امر کی پٹائی کی کس بات پہ کہتے ہو پٹائی کیوں لگاتا ہے تو اب کیا ہوا کہ جی کسی عالم کو جواب ہی نہ آئے کسی کو جواب ہی نہ آئے ذرا بغیر ذرا بغر ضعید المرن تو جو عالم جائے تو وہ کہے کہ جی بس یہ مثال ہے ان کا کیوں مثال ہے زید نے عمر کی پٹائی کیوں لگائی ہے ایک عالم کے وہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ بتاتا ہوں آپ کو کہا کہ جی اصل میں بات یہ ہے کہ جو عمر ہے نا عمر عمر عمر کے آخر میں دیکھیں واؤ لکھا ہوا ہے نا عمر کے آخر میں واؤ لکھا لیکن پڑھ رہے ہیں اس کہ امران پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا واؤ آتا ہے لیکن اس کو واؤ کو پڑھتے نہیں ہے امران نے بات یہی جو امر ہے نا اس نے داود داؤت میں نے جس لکھا ہوا ہے اس پہ داود دیکھے میں نے دو واو کے ساتھ لکھا ہے دو واو کے ساتھ لیکن لکھنے میں دو واو نہیں آتے ہیں ایک واو آتا ہے اور ایک الٹا پیش اوپر لگا ہوا ہوتا ہے داود کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہوتا ہے لیکن ہیں اصل میں دو واو ہیں داوت انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے نا اس امر نے نا یہ داود کا جو ایک واو تھا نا وہ چوری کر لیا ہے. داود کا ایک واؤ چوری کر لیا اس لیے زید نے عمر کی پٹائی لگائی ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح وہ کر دیا کہ اس نے پٹا... داود کا واؤ چوری کر دی اس لیے اس کی پٹائی لگائی ہے تو ٹھیک کیسے تو ذرا بس امرن ٹھیک ہے اس کو عمر پڑھنے ہے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے امرنجیے بات کو اس کو امرن پڑھنے ہے آپ نے یہ واؤ <coughs> لیے وہ امرو ایار عمرو ایار کی جو پڑھتے ہیں بچے عمر کی کہانیاں ٹھیک ہے وہ عمرو ایار نہیں ہے وہ امر ایار ہے امر ایار لیکن وہ کہانیاں پڑھنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہ صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کے دشمنوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے امر ٹھیک ہے صحابہ کے نام وہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ عمرویار امرویار جو بنا دیا جاتا ہے وہ صحابہ کے دشمن جو ہیں ان لوگوں نے یہ کہانیاں وہ کی ہیں ٹھیک ہے حضرت عمر کے حوالے سے سمجھ رہے ہیں بات کو ان کے اوپر وہ بنا دی گئی اور آر بنایا جی اور وہ آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی اس کے لیے کہ حضرت عمر سے کیا دشمنی ہے ان کی حضرت عمر سے کیا دشمنی ہے ان کو ٹھیک ہے تو وہ آپ وہ پڑھیں گے جب کہانی ساری کی ساری جو پوری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس سے متعلق جتنا وہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ الزام کا کیا وہ ہے اور ان کو کیوں وہاں دشمنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ تھا آپ نے اس کو پڑھنا ہے پھر انشاء اللہ کلے معروف پیلے مجھول وغیرہ پہ جائیں گے پھیلے معروف پھیلے مجھول وغیرہ اور وہ انشاءاللہ اللہ پھر وہ کریں گے ٹھیک ہے صحیح پھر السلام علیکم السلام مائکری ہے ادھر اب حیتناب کی کی کلاس